وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالْطَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةِ وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی؟ اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی سمود اور آد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا، تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے اور رہے آد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لهم من باطية وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچڑے یعنی مرے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو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 احمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتن چورا کر دیے جائیں وہ دن ہو کے ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے لب خفیہ فنگی کتابی امین ہی فل امقرو کتبیہ انقن سب اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی تو وہ جو اپنا نام امال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام امال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا بلو وشربو بما فی تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا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 اور وہ جو اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا خضوہ فغلوہ مسلو سم سلسل ولا بلین ولاد طعام مسکین اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو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 إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کا پیپ اسے نہ کھائیں گے مگر خطاکار کار تم مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ان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 ثم لقطعنا منه فما منكم من احد عنه اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بکوت بدلا لیتے پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا اور بے شک یہ ڈر والوں کو نصیحت ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ